اور بے شک کرب تھا کہ وہ تمہیں اس عزمے سے ڈگا دیں کھسکا دیں کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں اور عیسیٰ ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا